يرحم رحم بابا فضله لقدره قال الله ان عندنا نظر الى القدر ما هو القدر من اليد الاخري وقال اني ان ثم باحث فدي بابيه فضل القدر يو معنى دلاله القدر نم تعيد دلاله القدر جزابكم دريم حكمه او النظر في انقلاب دروادي آشراور کرا دی کر آشرا کی کرا فا آشرا خلقی قلیو اشتم و قلیو اشتم تا مختلف رواد لیلت القدر قدر کترے معلی دی یو قدر فا مالا تا عزمت مالا تا حق اشپا چا عزمت و حلادہ اشت نشتی کتا عشپا عزمت و حلادہ لکا آیاتی کربا فی درارت کی زجملی دین ازاد دین دلیعزاد کہ اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیا کہ في اَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ قَدْنَ دَعْلِي عِزْمَتِ جملین عظمت دیش پی نظار چالنا دا محل دے دا نزول دا قرآن دا محل دے دا نزول دا فرشتو سنجھن وز پا فرناتے چے لہرت القدر خیرم من الف شہرم اور دنگو جنا چے دا محل دا نزول دا قرآن دے محل دا نزول دا فرشتو دے محل دا برا نہ آیا سور سیاہ سرت دلالا عظمت اور شنکر سے اوقات شکن عرب بدیوا کے طور پر سنے ور کلیشی مل کلیشی اوپر چھوڑ ور کلیشی تجراب گئی جنلست قران نا ذنبی نے تم مارگ تن نا گنا موذرین یہ ہے یعرب کو امر حکیم امر من عنا انا قلنا مرسین نفس سورت ذخان کہ وہاں پر کی تقدیر داجا رو تقدیر لو را شو جے مقرر تے کہنا اللہ نار دا وی پرشتو تا فریس ورگرشی ورگی بخبار داد کر چیزیں اجراوکی دے پنکار ہو رہی سوک مڑا او سوک پیدرش و سوک غمبر او سوک پشاڈی والا دا تور مولی کریشی ذکو تلیر تل قدر ہوئی درین قدر فمالہ تنزیت رہی یفس تل رزکر من یشاو و یخدر و پر آخیر تفاہ داو چاہتے ہوئی تنگیر تلیر تلیر تلیر تلیر تلیر تلیر تلیر تلیر لیتا دیکھئے ایسا میرے جانتا نہیں ہے چیزا عائلن دائے با دو دیتا ہے انتا درسیگی چیزا کم اشفرہ دا وجوشو زمانہ دا لیتا القدر دیم رواست مختلف دی دو مذاہب مختلف دی دو جملی دا مذاہب الادام دا چیندہو فی صلتن القدر چپٹول کار شپیر رولی کنال بے مگوش دا فکار کے دا لکرام ارجیدات اللہ مسعود رضینا ہونہ انتصاب ابو حنيفر امام محمد فرحمت الله علیہم نے انتم دے لیکن راجہ ہندر جمهور دادا انه فی رمضان لرزقس رمضان کی لا نطق قران کریم دادا ان اللہ فی ليله القدر او سلیہ کلک وشاء رمضان رضیونتی ال قران میں رمضان مبارک میں تجھد قران کے شیدہ تو قدرت ال قدر رمضان نخرج نبی کے بین آیات تعارف لا نزدہ تاروز و فارمتاہید نچرے رسل <سؤال> قدر پر رمضان کے دا گرمیت تاروز رازی شاہر رمضان اللہزی موندر پر رمضان بیانا حدیث پر دیوانے دار لی موجودہ حدیث دی دا ٹھول دلالت کی پثبوت بانی پر رمضان کے عبداللہ ان مسلم جو ہو کہ دیشی چہاگل و فارت ترغیب دخل کو عملتا یہ بھام کرے دی دارو کی دیوان بانے پر طول پر دیو محمول دی بیٹی پ اس روار ٹورکشتا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راجہ ہدا را کہ انہو او آخر لا پانچہ رائے آخرہ کے لئے دیو جانتے کاف صلی کی رس سکمہ پانچہ رائے آخرہ کی دیبنی کے لئے چھنا فیل اوطار باکہ فیل اشباہ دا اکثر روات دا یوشتم درشتم پندشتم ووشتم یوکم درشم یا کرواتے پے جا تارو چے دین پے وشتم بانی فدرشتم بانی او کو وشتم بانی بوشتمن کو بے ابن قبر درنوں پسند او حال مجھے معلوم نہیں کہ وہ ہے نا ختم قران دے نا بری بانی نا وشتم دے خدمت پدی گی داور دور چلا ابرا امام شافعی دور نظر کنسدی ی دور دا پے او کان کی کویش پک دی ہو بل کال کی ہو بلش ہو کا. دا دا دا دا. فا دیکھوار برس ادنشت ہے تو باور نشت ہے یادورو فا کب کان گیتی با کم سلام بداغی تائین ہوکا یادورو اور جی مہور بسرد ہے لا یادورو لا متائین دا فا اشپکی رشبوردہ خو محمدہ لا یادورو متائین اشپدہ خو امو بحمدہ اگا مشغش در دا اشتلافات و نراد امام شاہدیر احمد علیہ کی زمان نظارہ چنر جیرے سلام جواب اور قلب تابق ب نماز جب حدیث شریف کو ان کاین دیکھا ہے در طرفا دی وجہنا سے کرا گئی اور بڑے کی حکمت الہ الہی اذا محمد رسول اللہ حکمت انہا ذات للتسیل الاعمال مگر صدی کر گئی جماعت کو کہیں لاگڑے ہوتا ہیں تصو اور بڑے کی بخیل نے سبب تو تسیل اعمال لے یہ بے خلف پڑیرے شو گامت گے چم نہیں فلتے پر پر مت ان کے بن سکتے کیا بعد نہ ان پاران تسیل اعمال میں حکمت پر ابهام چلا وبيه قول الله تعالى فزلنت ليله القدر كما قال الله انزلنا في ليله القدر ماا شروط النزول ليله القدر ليله کے نور کا ذکر کرا کر اللہ تعالی شروط النزول کلام یا کو پن یا بھی و یا کو ول سٹم با نے یا من ختم بھائی و مادران کمالیتر کا استبحان لتعظیم سوشی پیگتر ہے جب سمرا عظمت دے دلیلت القدر لیلتا غی عظمت خیر من الف شہر شبا دل قدر چیزار دا غورت دل ضرم احسن فدیق عبادت دل ضرم احسن نور فیل کی دا غین پہتر دے لیلتا قدر خیر من الف شہر اور دل خیلت مجدار چیزار نظر الملائکت والروفی آب زرد بہم بدیش بھر ٹوری کی خدوثی کی پرہمت سلام دہر آفت منقل امن دہر آفت بد بخت محروم کی دن محروم کی گی کی منظما دی غیر فضیکو قدرمپلل <سؤال> درکاند کلاکل نه د زرمون زرمه ما هم بهتر شو بهجل سرنویږي د نور سرن نه زرمه مذاینه بهتر شوه اجتماع خپل مونږ کې او مې چې دغه کده چې ترابې کبه ته فجر ته تهجد مو کې نه ما هم مونږ او شتاوت راځي واره اور او رجب لانی وای پټه ډګه کریږي نشم کوله مونږ نہ عنایت نہ ہے حطامۃ الغل وقال ابن عرہ ما كان القرآن ماض لاک فقط عالمه لقد التحقیق مطابق ہے اور قرآن کے جو معضلات کرا گئے خبر دے نبی صلی اللہ علیہ با نے ما قالوا ما ذریق فين هو لا یعلمون اشارن زندگی معضلہ کرا گئے نبی صلی اللہ علیہ خبر کرے سورۃ الرحمن نے بھی ایرش نے خبر کرے وما ذری کرا لذادو وذسوذ کہ ما ذراک ما موتی ثم ما ذراک خبر چلادر نہاری مدد مادرا کر سمجھ اور يو يوم ذا شاندر لاذ ذكرت يوم يذل لله رديح بدنا شان شان سنا سن يوم يذل لله وقال لتحقيق لم نعلم وقال هذا كان قال لنا يوم هذا كان نذري الله صلى الله عليه وسلم قدم من ذنبي دي تفسيري بردا ما نے بڑا چونکہ محت دبے تھے باقی یہ جیسا ہمارا اس وہ زائب نے طریقہ قدر ہو رہا سے ہمارا زائب یہ چراغ کے متسی میں دے گئے غیاث خراب رہے شارم اور اللہ کی ذات ہے اور کمرہ جلدی جلدی راضی ہے وہ کہا انا نے درکار ہے ایمان ہے اسلام ہے رسالہ اور تکتا من گلے قالو سلام میں كثير نے زاری ہاں بم بم وہ وہ وہ باو نے تنزل تیر تنزل ہے درکار لا ٹائم اختلا دروازہ کر گئی اور سیدار نے خطاب دروازہ کرا دینے نے تو یہ نے کہ یا خدا یا دل یا جنم اللہ پہت بات اختلاف دا حال سہرین سے انت من سلیلت القدر فی السبہ الواقر نتویتا سلیلت القدر فی السبہ الواقر آگا وہ کی سبہ الواقر وہ شبور اس کی عزاد و انجارت رشتی مرشنو کی گئی درہ چی قرآن شیعہ وزید کی گئی جکلا یو فام فيا اذا تنام فلا يغثك رب مالكنا نافناي يا مرى ان الرجال نفقار نبيذرنا يقول لك قال في المنام في, في المنام تقول له يقول لي في سبيل اواخر هو انه قوم ولازموا متفقش في سبع هذه فقال قال اور سب گئی جاما بنسبتا ما چمانی کی ذاتی طاقت دغ ودوش طاقت نو چھوانی راجن یانی اسی ربیما و دین و معاملات اگر ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان ومانہ رسکما تو استمشوانی کی کمالاما نبی رسل میرے عرب ساری تا یا حین یہ نہیں پا مرمزوش نفعیل بچد کالا منسووش نذر بش کنا چلا وقت کے داخلی کے نبی علیہ السلام کے بیغا کی دو شنمش بین اندان لا ما ترک بیگار ا تو کنا چشن نبی علیہ وقت کے داخلی کی قال کی ذمیرہ جس نبی علیہ السلام اسم السلام پا وقت کے داخلی کی بیگا کی نشنمش بین کما چلا مصاد دیرشوی دا مین نشنمش باد دیرشوی چپائی کی نتر خطب تھا وَقَتَبَ النَّاسُ فَأَمَرُوهُمْ أَمَرَاتٌ نَا يَا ظَالِمُ بِصَبَابِ جَنَابِكَ ذِكْرُ شَنَمَ شَبَغَضَ مَنَاسَ فَأَمَرُوهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَجَاءَ يَا رَبِّ هَذِهِ نَجَاءَ سَمَاءَ را كذلك شاورز بدل سوالف ہم درست نو ویل تھا وی ویل باران تھا بابا تو جیموس سے جمعہ سن مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا لا تے دا وے جنا فرجرا دائیں بندت لے نظر میں تن ووجو زما سرگو باران نظر نے ہم وبعد ما اتقنت هذه الرساله وقال لهم رمضان سبحان في مثل ما كانوا وجوههم متلئم فينا وما فري هذا وهذه تسمى مكانه المسناه هذني حدثني ايان جمر قراني بيان اي جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا المحا حدث محمد قراني حدثنا شامير وكان ابي اناهت قد قالت انا رسول الله الى الله راني الى واس من رمضان وقالوا تحروا لك تحروا تحروا لك القلق لا من رمضان وبهذه تسمى مطلع كان النبي صلى الله قال إلتا من سواء العاشة للواخر ونمسا ليلة القدر أما أنه أصل موصول على إتقافنا وإجدان ذو ليلة القدر ماذا تقول لك؟ إلتا من سواء العاشة للواخر فلسل في المزارك إذا بدأت لدغينا ليلة القدر اللبنوي تأصب عاشة للواخر ليلة القدر هناك تاجعة تبقى فعلا أنه لا يوجد فيه نقوم درشو وشان وفي ساعتين تبقى نوشتبه يبقى حادثه تمخان بندیشتمشان بیگرا دوی یو کام فرشم ویشتم بندیشتم تابو نفر تو کی جتیریشی یہ جناز پہ تیرشی نہ بنا ہمش پہ نہ کام درشن او بیا سبعین یقین دک یم دین ورا بنا لو شو او یم دین چی نبے وشتم شو یعنی در قدم بابر از مار قات لیلۃ القریۃ طلحہ ترجمہ شاہ علی حسلہ زان کی دخلت آدمی کے رکعات چ دائیں الی در قدم شو امام قاری بابن اشرف ال عین الی در قدم نبرا وتی در اور ذات مشارحات رقم معرفت ليله القدر یعنی قلت رفع معرفت ليله القدر ليله او ذات معرفت ليله القدر لاصلاح الجنه السكارشه لاصلاح الناس لا سبب مفرد اعزاء جهر كلا النبي نے سلامنا چہ جنگڑا غیر دا سبب درف پہلے جنگڑا مالک وچ باقی پیشے کی جما خابنا خراب جنگڑے مگر کوئی خابنا خراب نہیں تے جنگڑے کی خراب نہیں مگر خراب نہیں جعلنا دونا كارشن نتراه الناس نا نصفه شد الناس وجه الذي خلقنا فباعثنا محمد من سنا هذا سنا قال من خرجت كنا سماكه كنا انا سنا هذا الذي خلقنا ليخرجنا من النار الى القدر فطلع فطلع خرجنا الى الذين بقوا خرجنا الى القدر فطلع فلان اور دعائے بابر برابر لا سب کو قصرد کی عبارت ہے بند مش ہوا اور ہمیں ضرورت جاتی بچا دیا تو ان کا کہتے بابر ہمارے کے علاوہ کے نہیں لگا قصرد بعمل جو کے علاوہ تو 10 واقع کی نماز اور یہ حضرات نے علی میں علی نے اپ اللہ حضرت رضی اللہ جتنا انا زوحان رضی اللہ عنہا عائشہ کا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خلا میں کے سے روایت ہے سلام کے خلاف یہ یا نہ رہ وحی علینہو تو لاش خب جانتی قولا و اے قد اہلہو فنور شکن دے فردکی فنور باشی فردکی زیادر احتمال بکار دے فا اے قد اہلو فردکی مجتنا ہیگاو اب اب الاتقاف بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاتقاف راکس العیس الاؤاکری والا اعتقاف المزاری دکن دے حال اکالی و لا تباشی بانا اب اب الاتقاف لکھر کوئی چیئی اشارتا ہے اعتقاف پاشر و آخر کی نزیر احتکاب مانا لغوی اور مانا استراحی اور احتکاب مرتبہ او اقسام اور احتکاب خدا مکان درد کی طرف کی مسجد کی مساجد پور و جد کے باز مراد تھی احتکاب نوقوف نواقو مانا دو مکس لبس اکامت آلشے یا رقان لزوم آلش مکان اتنی معنی باز رہتی اندقام قیام على شیع المقام نظوم على شیع المقام لبص في المقام حوص في المقام یعنی شیع اوض اسطلاح شریف اللہ حاضرہ مقص في المسجد لتقرب اللہ تعالی مقص في المسجد لتقرب اللہ تعالی فعلا قیفیت مقصوصہ سا چکم موارد دی فہا حدیث کی لہی بارت مقرآ لہی بارت دی يا عباده في زمان مخصوص في مكان مخصوص زمان مخصوصين و طلوع اتلوكين مخصوصين ذا بكذا ذا نك يا عباده مخصوصه في زمان مخصوص وفي في مساجد يا قال مخصوصين يا اوضاري و ركن مخصوصين غير قضاء حادثه یہ کیجۃ تکافیر صفات سے چا وجود ظاہر میں کہیں لاش رواخل اور حاصل دارچ تکاف درین قسم علیہ یہ ہے کہ کا بھی جی چاہا جو سروں چیزوں میں رہے جی اعتقاب سننی تکاف باش رواخل نے بعض جہاں وجود ہے تو دوام کرے نبی صلی اللہ علیہ سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دے فلا بار نور دعا دلد آدمی رضو و دوجوب دے دعا دے سنت او میں درکی فقہ آجا سنت کی بھائی جب محلی والا کی اتسا ماتا کیب شی لگا آجا سنت آجا محلی والا اتسا لگا آجا سنت کی درہ مستحب چاگو آئے دنی ندی علاوہ در توافی نظرین آجا سنینہ چپ نور اگا مستحب مع صرف جماعت بعض محمد نور نس فرام مساجد کہ دلیر رجال، دلیر فارمحل جماعت تے بلکی پاس دلیر حاکر چلی نسام جماعت چلی پور کنشی کوری تو دلیر شوافیون منکلی او قول دل قدید امام شاکی او دا احنا قدار چلی مرگی دل فارا کی بسجد سیدی او ماری دل فارا او صلو دل فارا مختص پر جماعت تے بے کل لحاظ اے خوادگی خودو انشار چی تقسیز پر جماعتی دیر جامی امام شاذی امام, امام احمد مسلم ہر جمعی اشتراک امام شاجی اور امام فارق احمد اللہ چاپ والی واجب بھی جمعیار لا, سو مساجد لا لا تو بخاری بخاری پر احتساب تھے جامع سعید المسد صرف جمہور مسلدار کی چھپایوں کی باجمات بن گئی حسن خانہ احناب احنا اللہ مختصر تو بات شروع جماعت انتقاب ہوگی جماعت اور یا حضرت جناب اللہ أن رسولا كان يتكفى إجلاسة من الزهر فاتك فاعمل تشعجان ليلة إذا وعيشنا وهي الليلة التي يتحجي من من اتكاظه لا ذلك مشكل له معناكم مشكل بيان جواب ياتكو في العشد العسد من الزهر فاتك فاعمل واتكب شيء وقال حتى إذا كان ليلة إجلاسة نجي قلل العرق يوجد مشفا وهي التي يخرج من سبيختها من اتكاظه دعوش پرہ چراؤں تو نبی اللہ علیہ السلام پر سباہ پر آئے زیادہ قابلہ زیادہ مالی لیگی پر سباہ پر آئے زیادہ قابلہ چکہ ماشر وستانی کی دی یہ لئے حروس آئے آئے ہی امکی رواد پر ہے اعتدام زاہری ماناشی جیو اشترین شفیر پر سباہ پر آئے اور قارم انکانتے معای پر آئے تک پر آشر لواق ہے وہ आदमी جنا کفات دے اشتباش تمام میں اتفاق در نہ ہو۔ داو نے سے قابلا چاہتے کو عشر وسط کے لیے کوئی مشتباش کرے اور یہ مشن پیمان وہ تو خود فائدہ عشرادر ہویا تو دستمشن بے عشرہ تھا کہ احادیس قدیم اگر یاد ہے کہ وہ یاد ہے قران لوا کہ یاد ہے قران لوا کہ داخل میں میں منذکر کا چاہم مقصد پہتکاب کی وجدان درہ رہتاً قدر سے اور یہ وشتہ مشکلہ کسیر رہتا ہے وہ رضا رہتا ہے جدادہ لہرہتا ہے رضا رہتا ہے جدادہ آثار پہتے کی سرگرشید زدہ خطالے سے دا پہتکاب کی داخل سے زدہ خطوئے تھا اندہا شکالہ کرے جواب دا دے یہاں قسم چاہے ذکر کی جبن زہیا ابن حضن حاشد لا معتلاری بانتا ہے اپنی قلقری دی سبا مراد اگا سبا چکم پس دیوشتی میں شبین رازین آگل مراد رازین مراد اگا قبل دے اگلی میں سبیادہا اگا سبا چکم بعدا احدا وعسنین رازین کیوشتی مراد دے آگل مرات. سبا مخینے دے جہا دشنم دے انتصال قتل کی دے سبا متاخر کی گئی خوظاہر نکشمیر تابید نحال تو دا دانگید سبای مقدم کیگی اسی طرف سرکت اسی طرف ایک ادافت ادنا ملاوسط بانی دا انطلاح سرط گرد کہ سبای مرا سبای متاخرہ واقعی تکم دو یوشتی مش پینا بعد دے تو دی سبا سبای مرا سبای متاخرہ دے بلکہ متقدم دے چاگا شلم ورز دا لاری تو سبا پانگی تو یوشتی مش پاپ اعتقاب کی داخل اشو دو گروہ تو رکھتا چارشن اور نافذ شتا خالدیشو تے اعتقاد مانادار لہل لے تے دیش میں پاولت پرا چراوہ پردین اس سلام دایتے قابله فائز استانی کی پر سوال دی باندی مقدم دے مقدم صبا محترم میں تے گانی نویں نبی نے سم تقریر لو پچ کر برابر عمر قائد قومائے چارجز ما تے کارائے ہاشو استانی کی پر تے کی ہاشو وافن کی مقصد جدا میرے دل کا دیکھوری تما ایماتین سدیع ده ها م. او دنه ژواله لای وای او دنه ژواله کی وکلیوته په مالتارکه سمونت گله له دغه کومه مال شاله ردی سی ساره غنه راته ونهاله چیه نه علامه لازم دي او وجدان دلته د قدر عظان سرگرشی گنشا کا بدر فلسفی کی ہے شہر میں اپ کا نام کیا ہے سرگرشی سرگرشی باباガル مان باباガル مان سے کے داخل ال ماذکبہ ان کے ويجاهد جدي مصطفى زمان حيزه ما دمت تمسك من دوريش سلاوي لا تقربون بعض هذه الرجال ما تك حيزه انا اضل رحادي انا ترضل محمد من مدينه تانا يعني جاوني الله قال كان النبي صلى الله في مسجد سمر جی بہانا